الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبيا ابن المصين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وعلى اصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَى آرِكَ يَا نُورَ اللَّهِ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گنا بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سے پہلے کہ اپنی سلسلے کا باقاعدہ میان شروع کریں آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں عالمی نیت شیخ طریقت امیر آل سنت دامت دامد برقاتم نے نیتوں کا جو گلدستہ آتا فرما ہے اس میں سے چند مدنی پھول نمبر ایک مباح یعنی جائز اس کام بغیر اچھی نیت کے کاریہ ثواب نہیں ہوتا دو مباح یعنی جائز اس کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیت امیر عالم سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناؤں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورتی سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کو کا عطا فرمایا آئیے اس مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی نیت کر لیتے ہیں مولا علی شیر خدا کل رم اللہ تعالی بجہ کریم کے تیرہ عروف کے نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرہ ہے نمبر ایک حصول رضا الہی اجصل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ السل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح افقر اس اللہ کہا جائے تب اللہ السل کا ذکر کروں گا یعنی الله کہوں گا۔ دین ہمارے پیارے اقام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا علی حبیب کہا جائے تو دروش شریف کروں گا صل اللہ تعالی علی محمد کہوں گا چار تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام صحابہ کرم علی میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی علو مصرکہ دین رحیم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت خیر من عمل ہی یعنی اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الا کہا گیا تو سرایت توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا سات عجائب قدرتی الہی کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے تھی کہ یہ بیان سنوں گا نو حیوان کا اخوال سن کر رفتہ اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنا چھ پارا تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مزید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چتیسویں صورت تھرٹی صورت ہے آیت نمبر بہتر تہتر سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی اجس ہے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 حقدار بنوں گا علاقائی ردارک میں نیت کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ اسی قدر بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہوگا اعلی رب العزت رحمت عزت فتح چھ سو تہتر البم نمبر فائیو پیج نمبر سکسٹی تھری میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فیل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے یعنی ایک ایک کام میں بہت سی نیتیں کر سکتا ہے یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. بیٹی بیٹی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحوان میں آج کا ہمارا موضوع شتر مرغ ہمارے پچھلے سلسلے میں مرغ کا بیان ہوا اور اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اسے انگریزی زمان میں آسٹ کہا جاتا ہے قدرت نے اسے کئی اعزازات سے نوازا مثلاً یہ دنیا کا سب سے بڑا اور وسیع پرندہ ہے جو اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور ابھی ہم پچھلے دنوں سے کچھ ایسے سلسلوں پر بیان ہو رہا ہے مور ہے یا وہ مرغی ہے آگے ہمارا یہ آسٹریش آ چکا کہ جو وہ پرندے ہیں جو پرندے ضرور ہیں مگر اڑنے کی ان میں صلاحیتیں موجود نہیں اس کے علاوہ دنیا کا پہلا خشکی پر سب سے تیز دوڑنے والا جانور اور مجموعی طور پر تمام جانوروں میں دوسرا تیز ترین جانور ہے یاد رکھیں کہ جانور جو ہیں وہ جس کا بیان ہم پہلے کر چکے اپنے سلسلے کے اندر کہ چوپائے والے جانور ہوتے ہیں جن کے چار پاؤں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دو پائے والے بھی جانور ہوتے ہیں جیسے کینگو وغیرہ اور مزید اس کے علاوہ جو جانور ہوتے ہیں اس کے اندر سمندر کے بھی جانور آتے ہیں خشکی کے اندر کے اڑنے والے پرندے بھی آتے ہیں ساتھ ساتھ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی جانوروں ہی کے اندر داخل ہوتے ہیں جو جاندار چیزیں وہ سب جانور میں شامل ہوتی ہیں اور یہ جو جانور ہے یہ سب میں دوسرا نمبر اس کا ہے تیزی کے اعتبار سے یہ اپنی جسامت کے اعتبار سے دوسرے پرندوں سے کافی مختلف ہے اس کی گردن اور ٹانگیں کافی لمبی ہوتی ہیں لمبی گردن اور ٹانگ کے سبب اس کا سر زمین سے ایک اشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ سات پانچ میٹر یعنی چھ سے نو فٹ سکس ٹو نائن فٹ تک بلند ہوتا ہے نر اور مادہ دونوں میں سر اور گردن پر بال نہیں ہوتے اس کی ٹانگیں لمبی اور نہایت مضبوط ہوتی ہیں ان پر بھی بال نہیں ہوتے ان کے پیر میں صرف دو انگلیاں ہوتی ہیں جس میں ایک بڑی اور دوسری چھوٹی ہوتی ہے صرف بڑی انگلی میں ناخن ہوتے ہیں. اکثر پرندوں کے پیروں میں چار انگلیاں ہوتی ہیں شتر مورخ کے پیر میں فقط دو انگلیاں ہوتی ہیں اور اللہ تبارا وطالیہ نے اسے جو دو انگلیاں دی اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت تیز دوڑتا ہے شتر مورخ کی چونچ چپٹی ہوتی ہے جبکہ چونچ کی نوک گول ہوتی ہے شتر مورخ کے بازو اڑنے کا کام نہیں دیتے اس کے بازو کی چوڑائی تقریباً دو میٹر یعنی 6 فٹ سات انچ ہوتی ہے ٹو میٹر مینز سکس فٹ سیون انچز نر اور مادہ کا فرق یہ ہے کہ نر زیادہ بڑا ہوتا ہے اور مادہ چھوٹی ہوتی ہے نر کی لمبائی کہاں ہوتی ہے ایک آشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ میٹر یعنی 5 فٹ 11 انچ سے لے کر نو فٹ دو اچ تک جبکہ مادہ کی جو لمبائی ہے وہ ایک آشاریہ سات سے دو میٹر یعنی 6 فٹ سات انچ سے لے کر پانچ فٹ سات انچ تک ہوتی ہے یعنی جو نر ہے اس کی جو ہائٹ ہے 1.8 پوائنٹ ایٹ ٹو میٹر مینس फाइव फिट इलेवन इंच 2 इंचिस तक होती है और मादा यानी फीमेल की 1.7 से 2 मीटर मीन्स 6 फिट 7 इंच से फाइव फिट सेवन इंच होती है आमतौर पर शत्र का वजन 63 से 130 सौ तीस किलोग्राम यानी ایک سو چالیس سے دو سو نبے پاؤنڈ تک ہوتا ہے سکسٹی تھری ٹو ون تھرٹی کلو گرام ون فورٹی ٹو ٹو نائنٹی پاؤنڈ بعض نشتر مرغ کا وزن ایک سو پچپن کلو یعنی تین سو چالیس پاؤنڈ تک بھی ہوتا ہے ون ففٹی فائیو کے جی تھری فورٹی پونڈ ان کے بچے اپنی عمر کے پہلے سال پچیس سینٹی میٹر یعنی دس انچ فی مہینے کے حساب سے ایک سال کی عمر کے شتر مرک کا وزن 45 کلو گرام یعنی 100 پاؤنڈ تک ہوتا ہے یعنی 25 فائیو سینٹی میٹر 10 انچز پر منتھ کے حساب سے ان کی گروتھ ہوتی ہے جبکہ ان کا جو وزن ہے وہ انکریز کرتا ہے 45 کلو گرام یعنی 100 پاؤنڈ تک ود ان ایئر یہ ان کا ویٹ ہو جاتا ہے ان میں رنگ کی بنیاد پر بھی نر اور مادہ کا فرق پایا جاتا ہے مثال کے طور پر نر کے پر خاص طور پر بازو اور دم پر پائے جاتے ہیں سیاہ و سفید ہوتے ہیں جبکہ مادہ کے حلقے خاص اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں اس کے جسم کے بعد حصوں پر نرم اور روئیں دار بال بھی پائے جاتے ہیں شدہ خاص طور پر جنوبی اور مشرقی افریقہ اور خشک میدانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جنوبی آسٹریا میں بھی یہ موجود ہے مگر آج کل اپنی منفرد خصوصیت کے سبب یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں خاص طور پر چڑیا گھر کی زینت تو ضرور ہوتے ہیں یہ کھلے میدانوں میں رہنا پسند کرتے اور عموماً سطح زمین سے سو میٹر سے زائد بلندی پر نہیں جاتے شدہ وہ گروہ کی صورت میں رہائش پذیر ہوتے ہیں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں سارے دن یہ خوراک کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں ایک گروہ میں شتر مرخ کی تعداد پانچ سے لے کر پچاس تک ہو سکتی ہے فائیو انہیں میں عموماً دوسرے چلنے والے جانوروں مثلاً زیبرا اور سنگا کے ساتھ بھی دیکھا جا سکتا ہے دن کے وقت یہ خوراک وغیرہ کے معاملے میں زیادہ متحرک ہوتے ہیں نر اپنے مخصوص علاقے میں رہتا ہے ان کا علاقہ تقریباً دو سے بیس اسکوائر میٹر کے رقبے پر مشتمل ہوتا ہے نر شتر مرخ کی غذا میں بیج گھاس چھوٹی جھاڑیاں پھل پھول وغیرہ شامل ہیں اگرچہ اس کی بنیادی غذا یہی ہے مگر بعض مواقع پر یہ کچھ اور چیزیں بھی کھایا کرتا ہے ایک دن میں تنہا شتر مرخ کو تین اشاریہ پانچ کلو گرام تھری جی غذا کی ضرورت ہوتی ہے یعنی ساڑھے تین کلو اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی خوراک کے سبب بڑھنے والے وزن کا تناسب خشکی کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ہے شوتر مورخ کئی دنوں تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے جی ہاں اگر جانوروں میں ایک اونٹ ہے تو گویا مطلب پرندوں میں بھی ایک اونٹ پایا جاتا ہے پانی دستیاب نہ ہونے کے صورت میں یہ پانی کی کمی نمی رکھنے والے پودوں سے بھی پوری کرتا ہے یہ دن بھر اس میں ایک یا آدھا گیلن پانی پیتا ہے حقیقت یہ کہ شتر مورخ پانی کے بہت شوقین ہوتے ہیں. یہ بہترین تیراک بھی ہوتے ہیں پانی دستیاب ہونے کی صورت میں یہ اکثر اس میں نہاتے نظر آئیں گے شتر مرخ کے دانت نہیں ہوتے لہذا یہ اپنی غذا نگلتے ہیں اس کے ساتھ یہ سنگ ریزے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی کبھی نگل جاتے ہیں اور ان کا میدہ سب کچھ ہزم کر لیتا ہے ایک جوان شتر مرخ کے میدے میں ایک کلو گرام یعنی 2.2 پوائنٹ ٹو دو شاید دو تک چھوٹے پتھر آ سکتے ہیں آتے ہیں ان کی آتے چھیالیس فٹ لمبی یعنی انسانوں سے دگنی ہوتی ہے یہ بعض اوقات عجیب و غریب چیزیں مثلا چھوٹی بوتلیں سکے چابی اور آپ کے پردے وغیرہ کپڑے اس چیزے کو بھی کھا لیتے ہیں اس کے میدے کے تین خانے ہوتے ہیں دوسرے پرندوں کے برخیلاب یہ پیشاب اور فضلات الگ الگ خارج کرتے ہیں اس کی آنکھیں خشکی پر پائی جانے والی کسی بھی بڑی یعنی پچاس ملی میٹر قطر کی ہوتی ہے یہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے دشمن کو بہت دور سے دیکھ سکتے ہیں اس کی گھنی پلکیں اس کی آنکھوں کو دھوپ میں سایہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ریت کے طوفان سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اپنی بہترین قوت سماعت و بصارت کے باعث دشمن کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل کر لیتا ہے اور اگر دشمن پیچھا کر رہا ہو تو دوڑتے ہوئے اس کی رفتار بہتر اشاریہ چار کلو فی گھنٹہ سیونٹی ٹو پوائنٹ فور پر آر یعنی پینتالیس میل فی گھنٹہ فورٹی فائیو میل پر آر تک بڑھ جاتی ہے اپنی صرف رفتار کو یہ تیس میٹر تک برقرار رکھ سکتا ہے جبکہ پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ففٹی کلو پر آر یعنی تیس میل تھرٹی مائل پر آر کی رفتار سے یہ اس سے دوڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کا تیز ترین دو ٹانگوں والا جانور کہا جاتا ہے جی ہاں تیز ترین جانور کہلاتا ہے یہ. یہ اتنا تیز ہے کہ تیز دوڑنے والے شیر ہائنا وغیرہ کو بھی یہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے مگر اس میں ایک خامی ہے جو اب یہ جب پیچھے چھوڑ ہی دیتا ہے سب کو اور دنیا کا تیز ترین دوڑنے والا تو آخر شیر ہے چیتا ہے یہ مطلب اس کو کس طرح قابو کر لیتا ہے اس میں ایک پرابلم ہے یا اس کا ایک سمجھے سائڈ ایفیکٹ ہے یا اس کی ایک عادت ہے جس کی وجہ سے یہ شکار ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ دوڑتا تو بہت تیز ہے مگر دوڑے گا یہ دائرے کی شکل میں اب جب یہ دائرے کی شکل میں راؤنڈ اباؤٹ گھومتے گھومتے دوڑتا رہتا ہے تو پھر پکڑا بھی جاتا ہے اس کے دشمن سے چھپنے کا انداز بھی نالا ہے دشمن سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ جاتا ہے اور اپنا سر اور گردن زمین پر بالکل ہمار کر دیتا ہے ایسا کرنے سے دور سے بالکل یہ ٹیلے کی ماننے لگتا ہے اور دشمن کی نکاح سے بچ جاتا ہے عوام میں جو مشہور ہے کہ یہ خطرے کے وقت اپنا منہ زمین میں چھپا کر سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں یہ بالکل غلط ہے بلکہ اس کا یہ انداز جو ہے یہ حفاظت کی غرض سے ہے منہ چھپانے کے لیے نہیں ہے اس کی دفاع کا اپنا ایک انداز ہے اپنے دشمن سے لڑتے وقت یہ ٹانگوں سے زبردست لات رسید کرتا ہے یہ لات اتنی زبردست ہوتی ہے کہ شیر کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے اگر انسان بھی اس کا نشانہ بنے تو جان سے ہاتھ دھو سکتا ہے اس کی ٹانگ کی ساتھ ساخت کچھ ایسی ہے کہ یہ صرف آگے کی جانب لات مارتا ہے پیچھے کی طرف نہیں شترمرخ کی زیادہ قریب نہیں جانا چاہیے خاص طور پر اس وقت جب معاملہ ان کے بچوں کی پیدائش کا ہو اس دورہ نر کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا شتر ملک کا دوسرا اور سب سے اہم اپنی حفاظت کا خربہ یہ ہے کہ یہ فرار ہو جاتا ہے اس وقت یہ اپنے دوڑنے کی پوری صلاحیت صرف کرتا ہے شتر ملک کی آپس میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ عموماً مادہ کے اصول گلے ہوتی ہے یہ لڑائیاں اگر چند منٹوں بعد اختتام پذیر ہو جاتی ہیں لیکن مخالف کے سر پر زور سے سر ٹکرانے کے سبب آسانی سے موت واقع ہو جاتی ہے یہ سخت ترین گرم علاقوں میں رہنے کی بھی سکت رکھتے ہیں عموماً ان کی رہائشی علاقوں میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہوتا ہے انسانی معاملات کے مطابق شتر مرغ کے جسم میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بیماریوں سے بچاؤ کا سب سے بہترین نظام موجود ہے شتر مرغ کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پچاس سے زائد ممالک میں اس کے فارم قائم ہیں ان فارمز کے ذریعے ان کی کھال پر گوشت اور انڈے وغیرہ حاصل کیے جاتے نیس انہیں کھیل میں بھی استعمال کیا جاتا اس کے علاوہ جن علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے وہاں ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے ان کے پروں سے نہ سجاوٹ کے کام لیا جاتا ہے بلکہ ان سے صفائی بھی کی جاتی ڈسٹ دور کیا جاتا اور اس کے علاوہ اس سے لباس بھی بنایا جاتا اس کا گوشت بھی بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے اس کا ذائقہ بغیر چربی کے بڑے جانور کے گوشت کی مانند ہے اس کے گوشت کا رنگ بھی بڑے جانوروں کے گوشت کے رنگ کی طرح ہوتا ہے اس کے گوشت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کولسٹرول اور کلوریز بہت کم جبکہ کیلشیم پروٹین اور آئرن بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس بات کا دعوی کیا جاتا ہے کہ شتر مرغ سے حاصل ہونے والا چمڑا سب سے زیادہ مضبوط چمڑا سمجھا جاتا ہے اس کی جلد سے حاصل ہونے والے چمڑے سے مختلف اشیاء مثلاً ہینڈ بیگ اور جوتے وغیرہ بنائے جاتے ہیں کچھ ممالک میں ان کی پیٹ پر بیٹھ کر ریس لگائی جاتی ہے یہ ریس افریقہ میں عام ہے انہیں بالکل اسی طرح دوڑایا جاتا ہے جس طرح گھوڑے کو تاہم گھوڑے کے مقابلے میں انہیں دوڑانا تھوڑا مشکل کام عام طور پر ہمارے جانوروں کو تفریحوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہیں لڑایا جاتا ہے کہیں دوڑایا جاتا ہے اور اس میں کئی ناجائز صورتیں ہوتی ہیں اور صحت مقصود اچھی صحت تفریح مقصود ہوتی ہے کھیلنا کودنا لاحب و لائب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بے پردگی وغیرہ پتہ نہیں کتنے ناجائز کا مزید شامل ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی کئی صورتیں ناجائز ہوتی ہیں تو ان چیزوں میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے آپ امداد حاصل کیجیے اس وقت میں اللہ کے مدنی قافلے کا سفر کی دیئے ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے رائے خدا زمدل میں سفر کا اعزاز پائیے مدری قافلے کے مسافر بن شدرمرخ کو سب سے بڑا پرندہ ہونے کے ساتھ, ساتھ یہ بھی اداس آتے ہیں لیکن تمام پرندوں میں سب سے بڑا انڈا بھی اسی کا ہوتا ہے بھائی لازمی بات ہے جب پرندہ ہی بڑا ہوگا تو انڈا بھی بڑا ہوگا شدر مرخ کی جتنی بھی مادہ ہیں یہ سب اپنے انڈے کو ایک ہی بٹ میں رکھتی ہیں اور ان کا جو بٹ ہوتا ہے وہ بارہ سے چوبیس انچ گہری اور تقریباً دس فٹ تک چوڑی ہوتی ہے ایک وقت میں ساری ماد چوڑے ہوتے ہیں ففٹین سینٹی کی ہائٹ ہوتی ہے اور اس کی جو لینتھ ہوگی وہ 13 سینٹی میٹر تک ہوگی ان کا وزن تقریباً ایک اشاریہ چار کلو گرام ہوتا ہے 1.4 پوائنٹ یہ انڈا مرغی کے چوبیس انڈوں کے برابر ہے جی ہاں دو درجن انڈے شاید آپ کھاتے بھی نہیں ہوں اور گھر میں لاتے بھی نہیں ہوں مگر ڈبل بارہ انڈوں کو آپ جمع کریں تو ایک شوط اور مور کا انڈا ہوگا انڈا سینے کا کام دن کے وقت مادہ اور رات کے وقت نر کرتے شفٹیں لگتی ہیں کہ اب یہ انڈے کو مطلب لازی بات ہے انڈے سے برامد ہونے والے جو آئیں گے لیکن جو یہ منع منیا آئیں گے تو ان کے لیے اس طرح کا اہتمام ہے کہ ایک شفٹ میں والدہ کی ڈیوٹی ہے دوسرے شفٹ میں والد صاحب کی ڈیوٹی ہے ہمارا بھی یہی حال ہے کہ گھر کے معاملات میں والدہ کی ڈیوٹی ہے اور کما کے لا کر دینے کے کھانے کی چیزیں لا کر دینے کی ڈیوٹی والد صاحب کی ہے اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ رات میں نر کے گہرے رنگ کے پروں کی وجہ سے درندوں کو انڈے تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح دن کے وقت مادہ کے ہلکے خاصتری رنگ کے پر کی وجہ سے ماحول میں اسے ڈالنے میں آسانی ہوتی ہے غرض یہ کہ دونوں نر اور مادہ اپنے محول سے مطابقت بھی رکھتے ہیں انڈے کی حفاظت بھی ہوتی ہے ڈیوٹی کی ڈیوٹی حفاظت کی حفاظت اور سارے کام اپنے پیٹرن پر چلتے ہیں ان کا جو انڈے سینے کا دورانیا ہے یہ 35 سے پینتالیس دن تک ہوتا ہے 35 فائیو 45 فورٹی ڈیز اور یوں سمجھے کہ دورانیا یہ پورے دن کا ہی ہو گیا دو شفٹیں جو لگ رہی ہیں اور اس میں یہاں تک سٹیج پہنچ جاتی ہے کہ بچے انڈوں کے خول کے اندر ہی سے آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں जिन्हें सुनकर इनके वालदे इन्हें अंडों से बाहर निकालते हैं यानी ये अंडे से बाहर निकलते नहीं है अंडे में पूरे बन जाते हैं छोर बचाते हैं। फिर अम्मा आते हैं और उनको बाहर निकलवाते पैदाइश के बच्चों के जिसम पर पर होते हैं ये बच्चे पैदाइश के बाद से ही चलना दौड़ना शुरू कर देते हैं यानी रेडीमेड बिल्कुल बच्चे मिलते हैं। ان بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش میں دونوں نر اور مادہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کمبائن فیملی کا یہی فائدہ ہوتا ہے اور آپ خود دیکھیں کہ دین اسلام جو فیملی کا تصور دے رہا ہے اس کا کتنے فوائد ہے کہ جو چیز مل کر پری پلان کام کر سکتے ہیں وہ فیملی کے سارے افراد کر سکتے ہیں اور جب یہ افراد مل کر پری پلان ہو کر یکجا ہو کر ایک ساتھ ہو کر کمبائن ہو کر ایک کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج کس انداز سے آتے ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اور اپنی لائف الگ گزارنے والی جو اقوام ہے وہ کتنے فوائد حاصل کر رہی ہیں کتنے نقصان کر رہی ہیں ہم خود اس کو بہت آسانی سے سوچ سکتے ہیں تقریباً ایک سال کے بعد یہ بچے اپنے والدین سے الگ ہو جاتے ہیں اور اٹھارہ ماہ کی عمر میں اپنے والدین ہی کے برابر ہو جاتے ہیں یعنی ہائٹ کے اندر برابر ہوتے ہے تو عمر تو دوسروں کی ہی جو والدین ہیں اس کے ان کی زیادہ ہوتی ہے یہاں اگر مادہ شتر مرغ کی انوکھی صلاحیت کا ذکر کیا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر اس کے انڈے دیگر ماداؤں کے انڈوں کے ساتھ ملا جائیں تب بھی یہ اپنے انڈے پہچان لیتی ہے غالباً پرندوں میں اپنے انڈے تک کو پہچاننے کے لیے خصوصی صلاحیت صرف مادہ شتر مرغ ہی میں پائی جاتی ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ مرغی کبے کے انڈے پر بیٹھ جائے سینک دے, دے، کبا نکلے تو بھاگ جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ شترمرخ جو ہے وہ اس کی مادہ کسی اور کا انڈا سینک دے شترمرخ کی عمر تیس سے ستر سال تک ہوتی ہے تھرٹی ٹو سیونٹی ایئرز دوسرے بہت سے پرندوں کی طرح یہ بھی آبازیں آزاد رہنے کے بجائے قید میں زیادہ عمر گزارتے ہیں شتر مرخ کی تین اقسام ہیں اور ان کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کی نسل کو کوئی خطرہ لاک نہیں ہے پوری دنیا میں ان کی تعداد دو ملین بیس لاکھ سے بھی زائد ہے مرنی چینل دیکھتے رہیے غیوت کے خلاف جنگ جاری رہے گی علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلو علی الحبیب ص اللہ ہوتا اعلی محمد